اگلی غلط فہمی ہے یہ دھوکے میں قتل کرنے بعض غلط فہمیاں ہیں کہ کسی کو دھوکے میں قتل کرنا اچانک بم بلاسٹ کرنا یا بعض بڑی بڑی شخصیات جو ہیں ان کو اغوا کرنا اس کے متعلق بعض غلط فہمیاں ہیں نمبر ایک کہ دھوکے میں قتل کرنا جائز ہے کہ کوئی کافر ہے یا کوئی اسلام کا دشمن ہے یا کوئی بھی ایسے شخص جو دین کے خطرہ ہو تو اس کو دھوکے میں قتل کرنا جائز ہے اس کی دلیل میں قائب بن اشرف کا قصہ جو ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باد کو حکم دیا کہ اس شخص کو جا کے قتل کرو اور باد صاحبہ گئے یہ یہودی تھا آپ جانتے ہیں قائب بن اشرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط الفاظوں سے پکارتا تھا اور بڑا بدکار انسان تھا شر اور فساد اور فتنے والا شخص تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے متعلق باد حکم دیا کہ اس شخص کے قلعے میں داخل ہو جاؤ اور اسے چھپکے سے قتل کر کے آؤ تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ دلیل ہے کہ اب کسی کو بھی اس طریقے سے قتل کر سکتے ہو یا کسی کو بھی اس طریقے سے قتل کرنا جائز ہے یعنی دھوکے میں قتل کرنا جائز ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے اس کی دلیل ہے یہ بات بالکل درست نہیں ہے دیکھ لو صالح الفوزان کا فتویٰ تھا میں وہی بیان کر دیتا ہوں وہی کافی ہے اس قصے کے متعلق شفصال صالح الفوزان حفب و حا سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک داعی ہے جزائر میں اس نے ایک کتاب لکھی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اختیارات یعنی جو دھوکے میں قتل کرنا جو ہے یہ وہ سنت ہے جو محجور ہو چکی ہے جسے لوگ منہ مو موڑ چکے ہیں یہ سنت ہے ہاں اور اس کی دلیل قصہ جو ہے قائبل اشر کا قتل اور اس یہودی کا قصہ جس نے مسلمان عورت سے بدتمیزی کی اس کو بھی قتل کر دیا گیا تو آپ شیح صاحب سے سوال ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں شیح صاحب جواب دیتے ہیں کہ کائ بن اشرف کے قصے کے قتل کے قصے میں بالکل جواز نہیں ہے کوئی بھی دلیل نہیں بنتی کہ دھوکے میں قتل کرنا جائز ہے اسیسینیشن دھوکے میں قتل کرنا اچانک کیونکہ قائب بن اشرف کا قتل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوا تھا وہ اس وقت خلیفہ بھی تھے حاکم بھی تھے اور ان کے حکم سے یعنی شریعت بھی انہی کی طرف سے آئی اور حکم بھی انہوں نے دیا ہے اور کابن اشرف کون تھے کوئی دوسرے ملک میں رہنے والے تھے یا ان کے اپنے ماتحت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رعیے میں سے تھے اپنے ماتحت تھے دوسرے کون کا شخص نہیں تھا جسے جا کے یہ حکم دے کے چھپکے سے قتل کرو بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماتحت تھے ان کے میں سے تھے اور رعیے میں کیسے تھے ایک عہد نامے کی بنیاد پر جو عہد ان کا آپس میں ہوا تھا اور جو عہد نامے میں جو شامل ہو جاتا ہے وہ ایسے ہو جیسے کہ رعیا ہو جائے ایسا حق ہوتا ہے اس کا اور جب اس نے اس یہودی نے عہد چکنی کی اور عہد کو توڑا اور خیانت کی تو نبی کریم تو حکمت یہی تھی کہ اس شخص کے شر سے بچنے کے لیے اسے قتل کر دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کرام کو بھیج کے اس شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس شخص کے قتل میں کسی بھی شخص نے اپنی مرضی پر اپنی مرضی سے ضرورت نہیں کی جا کے اسے قتل کرتے بات واضح ہے کہ نہیں یعنی وہ شخص نبی کریم وسلم کو گالیاں دیتا تھا صحابہ کرام سنتے تھے کیا کسی نے ضرورت کی کہ چھپکے سے جا کے قتل کرے نہیں کیا جب تک کہ نبی کریم وسلم کا حکم نہیں ہوا ان کی اجازت ہی حکم تھی تب ہوا نہ ایک شخص نے ایسا کیا اور نہ کسی گروہ نے صحابہ کرام نے کوئی گروہ نہیں بنایا کہ یہ گستاخرسو اس کو جا کے قتل کریں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بغیر اجازت کے قدم نہیں اٹھا سکتے اجازت ضروری ہے کیونکہ نبی اللہ علیہ وسلم شریعت بھی لے کے ہے اور ہمارے حاکم بھی ہیں اور آج کل جو ہوتا ہے شہس فرماتے ہیں وہ کسی کی اجازت ہوتی نہیں ہے بعض ایک لوگ ایک گروہ بنا لیتے ہیں اپنی مرضی سے اور جس کا دل چاہے اسے اچانک قتل کر دیتے ہیں تو یہ بد امنی کی حالت بد انتظامی جو ہے اسلام اس کا اقرار نہیں کرتا اس کی اجازت بھی نہیں دیتا کیونکہ اس عمل کی وجہ سے مسلمانوں پر اور اسلام پر جو نقصان اور ضرر لاحق ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے